اللهم الصلاه والطم الصلاه والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آلك وأصحابك يا رأحبت العاشقين حمد ثلاث رضي خاطم الأنبياء عليه التحية وثلاث بعد معزز محتشم فحاذر سامعين مسلج حق اہل سرت وجمات رکھ والے سنی ہنفی مسلمان بھائی بزرگو دوستو السلام علیکم اج دیانی بابر قدمہ فل جامع مسجد بلال درلسلے بڑی گیارویں شریف منعقد کیتی گئی ہے خالد کی جل اس جہفلے پاک نو اپنی پاک بارگاہ بادر رشرف قبول اتا فرماوے اس اندر جنا دوستہ دانے میں سخنے قدمے شرکت کی خالق سب دی عقیدت و محبت لو قبول فرما کے سارے ساتھ دن بخشے صدقہ کا مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی سبنوں تا فرماے دوستان دوستانگی اس وقت جس موضوع تھے گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے اسلام میں داخل اور خارج ہونے کا فلسفہ یہ موضوع انتہائی ضروری ہے ہر مرد و عورت آپ کے مال واستے لازم ہے اور بالخصوص موجودہ ماحول اور نظریات عقائد اور یہود نسار کے فیتنیا کے پیش نظر بیان کرنا انتہائی اہم ہے ضروری ہے لازم ہے اس واسطے کہ کو نظام نے اپنے ہار شعبے کے اندر خل اور خارج دا قانون بنایا ہوا اور جیڑا اسلام نے اسلام داخل اور خارج ہون دا قانون اسلام نے دتا سی داخل ہون کا دا ظاہر کی تھا جاندہ ہے لیکن جیڑا اسلام نے دائرہ اسلام جو خارج ہون کا قانون دس ہے اسپا دیا ممبران کو میں بیان نہیں کیتا گیا اور اگر کچھ حضرات نے کیتا ہے تو ان اظہار نہیں کیتا گیا انہوں پھیلایا نہیں گیا اس واسطے اس ضروری ہے کہ یہ دسیا جائے کہ دنیاوی اور مادی شعبے در جب داخل اور خارج دا قانون نافذ العمل ہے اور چل رہے ہیں تو کی خیال ہے اسلام جیسے اسلام جیسے حساس مذہب کے اندر داخل خارج کا دا قانون نہیں ہونا یہ ای بھی ایک کفار کے طرفوں فتل ہے جڑا اللہ تعالی فقراء فقیر لوگ جنہوں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دل اور او امت مسلمانوں آگاہ کرتے ہیں فتنے تو آگاہ کرتے ہیں دستے ہیں اور نا چیز بھی اللہ تعالیٰ دے سچے فقیران کا جو اے فیض اے جناب تک پہنچا رہے ہیں اسا بھی سنیا تو حیران ہو گئے ہر داخلے تو کسی کو گسا نہیں لگتا الٹا خوش ہوتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ لینا اور اپنے آپ نو اسلام دے دائرے بچ داخل منتا کہ میں داخل ہوں اسلام لیکن افسوس ہے کہ جنہ گلوں بندے کلما پڑھنے والے صاحب ایمان امان خود اسلام نے دائر اسلام جو خارج قرار دیتا ہے انہ گلوں چیڑتا ہی کوئی نہیں نہیں کی اور جڑے مبلغین نے نہ در اصل مبلا انہوں نے بھی ون سب نے اسلام داخلے دی دعوت اور داخلے دی گل ضرور ہے لیکن آسیا بھی بندہ داخل ہو کے نا کئی ہو جائے کام کہ اسلام کے دائرے خارج بھی ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی تو بڑا اہم موضوع ہے یہ توجہ کرو غور کرو محفل دا مقصد کی ہوں اللہ کے ولیے دیا شانہ سارے بیان کران نہ بدنیاں نہیں ایسا بیان نہ تے گھٹنیاں نہیں میرے غوث پاک میرا لجبال ہو کوئی اللہ ولی ملی ہوب دا کوئی بھی پاک بندہ جنہاں نے رب شان دے بیان نا کرا دی شان فرق نہیں آنا ہاں میں جمعے سے بھی اردو سو مہا فل دعا کرتے سن اولی اولیاء امت وہ اس نتے کردے سن کے محفل کے بہانے لنگر شریف کھاڑ دے بہانے لوگ آون اور انہاں سید آد صلی اللہ علیہ وسلم دا لایا ہوا سچا تے سچا دین دسیے تاکہ جیڑی دینی شرعی معلومات وہ نہیں دے یا جنہ نال کموں اسلام دے دائرے چارے جو پینے وہ کے چکے اسلام کے دائرے داخل ہو جائے پوجہ ہے نا میری گلو تو محافل دا ہی مطلب ہوگا محفل دا مطلب ڈیڑھ بھرنا نہیں ہوتا یا نعرے مروانے مقصود نہیں ہوں محافل دا مطلب ہے فکر اور عمل بھی کی اسلح ہوق نظریے اور عمل بھی اصلاح اسلح ہوا فل کا مطلب ہے یہ پیشے نظر اج کا موضوع جڑا ہے یہ نواں بھی ہے اور اہم بھی ہے ضروری ہے سنا تاکہ رب کا جڑا مطالبہ ہے نا بندے کا ویخو رب بھی مطالبہ یا پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ ہے نا رب کا مسائل کو داخل سارے جایا بے ہی نہیں آئے داخلہ تو سارے جانتے ہیں خارجہ تمہیں دسنا ہے بھی خارج کم میں حیران ہاں باہر دے سارے ماحول ہر شوبے زندگی داخل اور خارج دا قانون جاری ہے صرف اصان لا بارس جس جسمجھے تو اسلام نو اسلام دی پوری مخالفت بھی کریے پھر بھی الی داخل ہی خارج نہیں سکول ایک نظام بنایا نظم و ضبط بڑھایا ہے جو انہوں نے نے دسیا ہے کی کہ بچہ بچے دا نام لکھو داخل ہوئے ہو لکھو ایک باقاعدہ رجسٹر ہے رجسٹر سے نکھو اندر پیو دا نام بھی لکھو یہ نام بھی لکھو اتا پتہ بھی لکھ لو قانون بناؤ جڑا پانچ دن غیر آدر رہے گا وہ سکول ہارے خارج سکول چو سکول دے رجسٹر اسی طرح ہی میں ایک سکول دی مثال دے رہا یہ ہر شعبے جسے ترحی کو فوج بردی ہوے کو پولیس بردی ہوے کسے بھی شعبے چ داخل ہوتا دا باغ نہ لکھتے ہیں اور اگر انہوں کے مطابق نہ چلے انہ توجہ نہیں کی گل یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ ہو رہا اچھا ہوں جنوں توجہ جیڑا جا کے قانون تے نہ چلے انہوں کے قانون کے مطابق آئے نا چھٹیاں کرے ہوں او رجسٹر کٹ دے چٹ خارج کر دے او در دعوی لکھ کردا رہے نا میں فلانے سکول پڑھنا آخر پہلے رجسٹر کو پوچھ رجسٹر تین داخل منتا ہے کہ خارج منتا <تصفح> <تصفح> <تصفح> نہیں تج داخل ہونا تاخل ہوا سے لیکن مطابق نہیں چلیا اگلے تینوں فارج کر ہے کی گل ہے تمہیں گلا چی لگ رہی ہیں یا کی مسئلہ چپ چاپ بیٹھ رہی ایمان کی گل ہو تو ہوتے بڑا ہو. خون گرم ہونا چاہیے پکا بند کرا دیں اے ٹھنڈے جو رہے ہو بند کرا دیں بند کرو جی گرمی تو مینو لگنی ہے نا جا چلتا پیا تو سواریاں جو پیچھے بیٹھے جی آرام لوگوں کی ہونا اچھا گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی مثال دیتی ہے کہ یہودی نے اپنے نظام نسرانی نے اپنے نظام داخل خارج دا نظام رکھا ہوا رکھا رکھیا ہوں وہ لکھ بار دعوی کرے کسے نو کو فوج چو کٹ دے پولیس کسی محکمے مخالفت دی وجہ نہ خارج کر دے وہ بار ساری دنیا دسے نا میں فلانے محکمے داخل وہ آخر گے آ چل چلیے جنہیں تینوں داخل کیا اندر کولوں پوچھنے تاخل ہے کہ کھارے جے بولو یار ان پتا کرنے جنہیں تینوں داخلہ دتا تینوں اس میک ماخلہ دوں پوچھنے کہ تو داخل ہے یا کھارے جے ہر خالی دعے کوئی بندہ داخل جنا چر داخل کرخل نہ من یہ پکی گل ہے یار اچھا ہن قبلہ اللہ تعالی فرماندا ہے ادخلوا في الصلم کافہ اس ایمان والے او اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام وچ اچھا جس دنیاوی محق میں داخل بندہ تے انہاں دے مطابق نہ کرے نہ چلے رجسٹر انہوں خارج کر دیا ہے وہ رجسٹر انارج کر دون اناخل ہو سکتا نہیں خیال ہے جدو بندہ رب کے اسلام داخل ہوا ہے جی ہوں رب دیا نہ منے پوجو نہیں فرمائی باہر آکڑیا پھر آئی ایم گڈ مسلم آئی ایم گڈ مسلم میں بہترین مسلمان ہوں جب یہ آخے گا مطلب اپنے آپ لو. اسلام کے دائرے چاخل چا مان رہا ہے. بولو بولو اسلام کے دائرے چخلے کا دا دا دعوی کر رہا ہوں انہوں آخان گے توجہ سڈے مولی بھی نہیں اس پاس آتے پیر بھی نہیں آدھے عوام نے تو ہی کدو ہے ہوں انہوں آخا کہ بھائی رب د ق قرآن نے تینوں داخل کیتا سی ہوں قرآن تو پوچھ لیا تخلے کے کھا رہے جی توجہ نہیں کی یار اور بھائی دنیا کے شعبے میں جب کوئی داخلے خارجے کی گل چلے اگلے نے دن وہ رجسٹر جی کوئی دخل جا ہے وہ خارج کیتے بھٹے نے یہ باہر ہے میں داخل لیکن وہ خارج کی بیٹھے نے قرآن ہے نا اللہ اکبر دا ساری دنیا ہے لیکن قرآن کو پوچھا گے اے بندہ داخل دا ہے, دا ہے کہ خارج قرآن ہے توجہ قرآن پاک آتا ہے کہ اللہ اکبر اس ساری خواہشات نفسانیا چڑھ کے اس قرآن دے احکام دا پابند نہیں بنتا توجہ نہیں کی تھی اس وقت تک وہ قرآن کی روشنی جو داخل شمار ہے اسلام کے دائرے داخل شمار ہے لکھ دعا پیا کرے نا اسلام دا اسلام خود جدوے گا بھی یہ داخل, ہے. انو داخل مننا توجہ نہیں کیتی میری گل اور میں ان ایک مثال قرآن پاک پیش کرنا دوستو اگر اسلام خارج ہون کا جاندہ نا قسم خدا دی بغاوت اللہ رسول انج دی ہو رہی ہے <تصفح> میری گل یاد رکھنا میں سکول جسا واسطہ دن بچے نہ گلو مدرسے قانون جن جنہیں بنایا ہوا ہے انہوں نہ جو قانون ہے کہ پانچ دن نہیں آوے گا تو فارے گئے گل توجہ نہیں کی کوئی نہیں دنیا کا محکمہ جو دستور بنایا دستور دا جدو الٹ کرے گا اگلے آخر گے سڈے تو خارے جی فارے گے کی کیونکہ جد ساری مندی نہیں میری گل جی کیمج آئی ہے بھی اللہ و کتالا نے دنیا میں آنا اور قرآن حدیث نامی بھی سمجھ آئے بندہ دنیا دے نظام تو بھی کم از کم اپنے رب نو سمجھ سکتا ہے اپنے رسول نو سمجھ سکتا ہے اپنے دین نو سمجھ سکتا ہے کہ یار میں جنہ دا ملازم ہاں ایک نافرمانی فرمانی کرا تو خارج کر دیں دے, دے وہ میں رب کا بندہ ہو کے رب دیا ساریا نہ ملنا تے حالی داخلہ توجہ نہیں کی تھی میری گل حالی اسلام داخل ہوئے پیا وہ تب ادل جلال نے فرمایا مکافا اسلام چ پورے پورے داخل ہو اے نہیں بھی مثال دن تجوی بس نازک مسئلہ ہے کہ دو کمرے نے نا جدو بندہ ایک چ داخل ہوجے چ نہیں ہوا جی ہوئے ہوگا تو یہ چی ای ای گل ایک جدو نکلے گا دوجے چ داخل ہوئے گا ہوں پہلے چ نہیں رہنا میری گلجہ نہیں کی اور جینا جر نہیں نکلیا ہوں کوئی نہیں یہ پکی گل ہے یہ تے تو اکلی گلتے ہونا ایک اکلی دلیل ہے ہوں ایو کوفر اسلام سمجھو دو کمرے کی مثال جینا جر اسلام رہے سمجھو کوفر داخل کوئی نہیں توجہ نہیں کیتے اور جدو کفر کو فرد کوئی کام کرے گا اور سمجھو اسلام جو داخل ہے توجہ نہیں کیتے اللہ اکبر کبیرہ ہوں یہ چیز جڑی نا اس امت مسلم نہیں دسی گئی قرآن پاک دی آیت سنو بلکہ سانو میں آیت تو پہلے ایک عرض کرنا بھی تصور ہی ہے کہ بھائی جا کلمہ پڑھ ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا جا کلمہ پڑھ لینا ادھر اسلامی داخل ہو گیا ہے ہوں نکل نہیں سکتا یہ تصور دیتا ہے کہ نہیں دیتا اچھا یہ تو پرانے پاک پڑھایا جی سادہ دے یہ تصور آم ہے اور تقریبا ہر دوجہ بندے دا خیال ہی ہوئی ہے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے وہ مومن بڑھ جاندہ ہے ایمان آڑا ہو جاندہ ہے اور وہ جو مرضی کرے اسلام اچھو باہر میں نکر سکتا اور تان کر کے ایک لفظ بولیا جاندہ ہے غیر مسلم کی بولے جاندہ ہے؟ کافر چڑ لگتی نہیں ماننا نے یہ غیر مسلم غیر مسلم اقلیت غیر مسلم نہیں سنت الہی ہے اور رب اپنے حبیب کی زبانی کھوایا کل جا ہلکا رب فرمانہ چڑ لگے نہ تا ت جب پیدا میں کیتا ہے پانی ایک قطر تو میں یہ انسان بنایا ہے سارا کچھ میں دے رہا پھر میرا حق دے کافر من کرک بنتا بولا اس لفظ نہ بلاؤ جتوں چیڑا گل سے توجہ نہیں کیتی کی سکولی نظری آئی کہ غیر مسلم کہو جی نان مسلم کہو کیا آگو نان مسلم کہو غیر مسلم کہو نہ <سلام> اچھا میں جا اسلام دے مزاج تو اسلام آدھا جی جا ہے انس لفظ پکارنا یہ سنت الایا بھی یہ اور اخلاق الایا بھی ہے واقعا. بلکہ سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ خلک مستفا ہے سناوا جی ہریش باب سید الانبیاء علیہ اسلام والتسلیم نے فرمایا اتارے ذکر الفاجر فرمایا میرے امت کیا فاسق فاجر بدکار بندے ن بد, بدکار بندے دیا برائیاں بیان کرن تو, دیئے. ہو. اتارے حیاء کر جک دے آؤں گا حیا کر دتا یارف انداز اس کو لوگ کب پہچانیں گے اگلے دفعہ سنو اس را جرا بافی ہے فرمایا اس بدکار جیڑی بےڑی سفت ہے انہوں اسے صفت نہ پکارو اذکر اسے صفت نہ یاد کرو یا الناس تاکہ لوگ اندر شر تو بچ جان لوگ اندے شہر محفوظ ہو جان اور دس اتنے تو حکم آیا پیا اس کور امردی کا اور امر کا سرکار فرما دینے فاسخ فاجر ظالم کافر منافر مشرق جیسا بھی ہے جو جرم اس کے اندر ہے اس کو اسی کے ساتھ پکارو تاکہ لوگ اس کو پہچانے اور اس کے شرط سے بچ جائے اس سے دور ہو جائے اے حدیث نوادر الرسول فی احادیف ال رسول امام حکیم ترمزی ایک امام ترمزی نے جنہیں جامع تر مزید صحیح لکھی ہے اور ایک حکیم ترمزی نے انہیں دی کتاب چار جلدہ ویچ انہیں اندرے حدیث پاکی نے تو انہوں پیش کی دیئے ہون راب بھی پکارے فحکم کرے قل یا ایوحل مجھے بولو معبوب فرماؤ کہ اے کافروں لا عابدو ما تابدون و جن کی تو عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا میری غلطہ توجہ نہیں کی تھی ہوں جا کاب دی سونے حبیب کی بھی سنت بن سی ہوں سو اما ایشا تیبہ تاحر صدیقر اللہ تعالی نا سوال ہوا کہ اما جی حضور تو سلام دے خلق کے بارے دسو سرکار کا خلق کی سی بخاری شریف کے ادیس اما پاک نے پتا کی فرمایا فرمایا اچھا یہ چادر اڑا سرکار کسی نو کچھ نہیں کیا نہ جامع دتا ہے پتا ساری اما پکی ہے پکی ہاں تر حصے دین سی اما ایشہ پاک تو سڈے تک پہنچا ایک حصہ باقی صاحب آتے ہلے تو اور دین کے ترے حصے پاک تو پاکے تک پہنچا ہوا کر کے جڑا وہ سور تو بھی پیڑ ہے میری گل سے توجہ نہیں کی اس دین دینا کوئی تعلق نہیں لا مشو پاگ دی عزت دے حملہ کرتا اما پاک جواب دیں دیا نے فرما دیا نے کان خول و کول سوال کرنے والے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا تو جاننا چاہتا ہے اخلاق کریمہ کی معلومات جاننا چاہتا ہے تو کان خلو قل الحمد سے ون تک رب کا قرآن پڑھ لے جو جس کو قرآن نے جیسے کہا وہی خلق کے مستعفی اگر قرآن نے مشرقوں کو کہا نہ مشرق تو یہ خلق مستفیٰ ہے بالخل کی اگر قرآن نے کافروں کو قل یا یوں ہلکا کہا تو یہ خلق مستعفی ہے بالخل کی نہیں لیم. اگر قرآن نے ظلم کرنے والوں کو الائے کہ مزال فرمایا تو یہ خلق کے ہے اگر قرآن کے مطابق شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کو وہ ملم یقم اللہ ہو فلا کہ فرون جن جو اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں تو سرکار نے بھی ان کو کافر کہا یہ خل کے مستفی ہیں باد اخلاقی توجہ <تصفح> نہیں کی دیا <تصفح> <تصفح> اگر قرآن نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا کہا تو یہ بھی خلق کے ہے سرکار نے چور کو یہ نہیں کہا کہ کر لے ایک دو چوریا اور کر لے چلو خیر پیسہ ہی تو کر لیا تو کوئی حرج نہیں تین دینے ہیں میں رحمت للعالمین کوئی مسئلہ نہیں سن حدیث پاک جدو آیت کریمہ کریما اتری نا سارے کو سارے کا تو فخ پاؤ ایما جزام دماغ کا سوبا کہ چوری کرنے والا مرد ہو خا عورت ہو مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے چوری کی سید الانبیاء علیہ السلاحت اسلام ممبر سے جلوگر ہوئے فرمایا لوگوں آج چور واسطے یہ حکم آیا توتریے اور خبردار سن لو یہ حکم رب ہے اگر محمد عربی کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے لیے بھی سزا یہی ہوگی سزا جو نہیں کی تھی وہ میری تھی آج عجیب گل ہے سارے معاشرے کے اندر جناب والا اسلام جو مرد داخل تا سارے خارج تو سارے خارج اگ لگ جاتی سارے جو مکالا ملی اسلام تلام داخل کیتی رکھ ان آس میں تصویر لگے گئے مسلمان تے ہوئے سو پر ہوں جب کوفر کیا جی ہوں اسلام چ نکل گئے جے خارج جو گئے جے خدا دی قسم کر کے نتو کوئی تیرے نہ جھگڑے گا نہیں کوئی تیرے نہ لڑے گا نہیں کوئی تیری محالفت نہیں کرے گا ہاں جدو تا نہ اسلام تھی بنیا سے لیکن ایک کام کو فر کی تو اسلام تے کی کی کیا تو تیر اسلام چو خارے جے ہر بندہ چوکنا نہ ہو کے رہ بولتے نہیں یار ہر بندہ چکنہ ہو کے یار۔ یہ خالی داخلے داخل دخلے کی گل نہیں جی خارجے ہوں میں پہلے آیا کریمہ پڑھنا مزید تبصر کرنا کوئی آ رہی ارشاد ربانی نہ آمن سم کفرو سم آمن سم کفرو سمس دا دو دا سادہ جہ مفون سنی بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے سم کفرو پھر کافر ہو گئے سم پھر ایمان لے آئے سم کفرو پھر کافر ہو گئے سم دادو کفرا کو فر کوفر چڑھ یہ تو قرآن ہے یہ تو بج بھی نہیں سکتے یہ تو بج بھی, بھی نہیں سکتے جڑا بجے گا انجی لگا جانا ہوں رب فرمان سم بے شک ایمان لے آئے آخنا بندہ کلم پڑھ کے جدو ایمان چ داخل ہو جائے اسلام تو پھر نکل نہیں سکتا جو بھی کرے جی وہ خارج نہیں ہو سکتا اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو چا کوفر بنسی قرآن کی مخالفت بنسی توجہ نہیں کیل تو وہ تو میں حوالے مزید حدیث سناوا گا کہ آم ای آدھی ہوئی ہے تو تھی آ کے باقی رہ جاؤ گے بھی ہے اس پاس توجہ ہی کوئی نہیں سی میری گل سے توجہ نہیں کیتی یار ہوں ان آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لے ہے ثم کا پھر کو فرق کافر ہو گئے ثم آمن پھر ایمان لے ہے ثم کا پھر کافر ہو گئے فمس داد کوفرا پھر واپس نے لوٹے پھر کوفوری چی پک گئے ود دے گئے توجہ نہیں کی تھی، انہیں اے آیت پہ دس دی کہ داخل خارج دا قانون ہے اسلام دا بھائی تو ایک اپنی فیکٹری دا قانون بنا سویرے حاضری لاوے کارخانے دا قانون بنا وے, دکان کا قانون بنا کو بندہ کام تو سویرے حاضری لاوے اٹھ بجے جڑا نہیں آئے گا دہڑی دی قانون بنیا ہوا پانچری کرسی وہ میرے رجسٹر ہارے گے وہ فارے گے ہوں عجیب گل ہے وہ فیکٹری والے کی گل نہ منہ ملازم پانچ دن مسلسل نہ جائے فون بھی نہ کرے عذر بھی نہ دسے بغیر پوچھے پانچ چھٹیاں کرے فیکٹری چھ جے اللہ رسول دی شریعت دی چٹی مخالفت بغاوت کرے لنتا لکھا مال لوگ ہال حالی داخل اسلام دا. سمجھو بارے گا بھائی جب اسلام کا کام کرے گا اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے مطابق چلے گا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلے گا پھر داخل ہے پھر کیا ہے جب الٹ کرے گا پھر اس کو خود قرآن پھر قرآن سے پوچھنا پڑے گا دعویٰ تو ساری دنیا کر دی پھر میں داخل ہر بندہ جی میں عشق دا دعویٰ نہیں اور جن دی پوچھا دا رکھو آ سکے لیکن عشق دے تقاضے سے جب ان تولا لگے باہیں مومن وی ثابت نہ ہو اسی طرح ہی ویکو نا درجے تین نے پہلا درجہ ایمان دا دجا محبت دا تیسرا عشق دا ایمان کیڑی شاید کا نا ہے اسلام دے ایک ایک حکم نو اسلام مننا کو کوفر ایک جز نو کفر مننا اسلام محبت کفر دے جز جز نفرت یہ نا ہے ایمان بولو جن چیزہ نو اسلام نے حرام قرار دیتا ہے نو حرام سمجھنا اعتقاد فکر نظریہ رکھنا اگر یار اسلام نے یہ حرام قرار دیتا ہے تو میں منگنا ہوا سب دقت میں حرام منگنا ہو توجہ نہیں کیتی کیون ایک ہوں بدعملی عملی ایک بد اعتقادی دی بد عملی بندہ دیر اسلام نکلتا نہیں لیکن بد ایک بندہ اسلام جو لگا جاندے بلکہ اگر مزید تقسیم ایمان ایمان اور اسلام دی ایمان اور اسلام دی کربارک وسالہ نے سورت حجو رات چیت کمزولی بان نہیں پی سورت حجو رات شریف کچھ لوگ نبی پاک علیہ سلح تو تسلیم کی بارگاہ آ گئے نا اپنے ایمان دا احسان جتانے سن اپنے ایمان دا احسان جتانے سن ویکو جی جی اسی ابھی تھی گلان سن, سن سن کے اپنے رشتے دار چڈ دیتے اسا ویکھو نا برادری چڈ دیتی یار سر لے ویخو ابھی تھی دعوت قبول کر لئی اسا اج کر اسا اونج کر دج کل بھی کئی ہے نا تو اس وقت بھی کچھ لوگ نے گلہ کی رب د قانون سو سورا تو فوج اور رات اور اللہ اکبر آیت نمبر کوئی بولنا محرو راج آیت نمبر ہے پندرہ سورہ تو آیت نمبر پندرہ پرانے باغ رکھنا تھا آیت نمبر پندرہ سورت خوجو راس اچھا پندرہ تو نہیں چودہ میرے تو بھی ا گئی بہت پندرہ اتلی پوچھنے اتلی پوچھتے پہ سمجھ پائی پی کھڑی یہ کل کھڑو آخالے واٹ توجہ ہے سونا یہ آیت نمبر چودہ سورت خوجو سم آ رہی گل <تصفح> دی کال تل آب <العرابو> آ منا کال تل آراب آ <آمننا> <عرابی> بولے دیہاتی لوگ بولے کہ ہم ایمان لائے ہم <عمل> ایمان لائے اچھا اللہ و تبارک تعالا انہوں نے حضور علیہ تو اسلام فرما رہے ہیں پہلے انتشانے نظر سنو یہ آیت بنی اسد بن خزیمہ کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو خشک سالی کے زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور حقیقت میں وہ ایمان نہ رکھتے تھے ان لوگوں نے مدینہ کے رستہ میں گندگیاں کی اور وہاں کے بھاؤ گرا کر دیے صبح و شام رسول کریم علیہ السلاۃسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے جی ہمیں کچھ دیجئے اپنا تو پہ رہے پندرہ سو سال بعد آپ ساڑھے چودہ پندرہ سو سال بعد کرے آئی وہ لوگوں لوگوں کی گل رب کر رہے ہیں جہے سی تمبی آ سامنے بیٹھے نے آل آراب آمنا گموار بولے دیہی آرابی بولے کہ آم ایمان لائے کل لب تو محبوب تم فرماؤ کہ تم ایمان نہ لائے تھی مومن نا. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے <تصح> میں رانا بھی کیوے کیوے اس قوم نار پٹھے پاسے لایا گیا ہے کہ تھی جو مرضی کرو سارا کچھ کا فرد اپنا لو بس کلمہ جو پڑھ لیا تو داخل ہو گئے اللہ دے رسول سی ایمان لے مومن ایسا رب قرآن اتار کے فرما ہے قل ببو تم فرما ان کو لم تو مینو تم ایمان نہیں لا والا ہاں یوں کہو کہ ہم متی ہوئے ہم ظاہر میں تفسیر پہ لیکھ دینے ظاہرج اللہ تعالیٰ فرماندہ انگ کہو کہ اسی ظاہرج تو آڈیاں گلہ منیانے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہا داخل ہوا اچھا سرکار سامنے توجہ مسئلہ محض زبانی اقرار تفصیل سوڑو محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا اطاعت اور فرمان برداری اسلام کے لغوی معنی ہے اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں توجہ آندے نے لوی معنی کے اندر جا ظاہری عمل کرے نا شریعت کے مطابق وہ مسلم کہیں اسلام لیکن ایمان تصدیق کلبی دن اللہ دے معبوب دے سمڑے کے محبوب دے سامنے بہ کے پہ آتے ہیں آ منا قرآن کے لفظ نہیں آ چودہ نمبر آیا سورت حجورات آ ہم ایمان لائے رب تبارک و کی فرمان کو لگی فرما دا کو لم تو مینو بابو میرے کو فرما تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو نا بلکہ بس اسی زہری طور تے کچھ من نہیں قرآن دو ہیں نا بڑے نا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا داخل نہیں ہوا وہ اگے سنو اس تو اگلی جا کے آیت نمبر ستارہ دن اچھا بلکہ چلو میں پوریاں سنا دینا دوں گی بڑی دلچسپ گلا اللہ, دل اللہ تعالیٰ فرماندہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے انسول ہی ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا پھر شک نہ کیا ڈاوا ڈول پھر اسلام ایمان جب اللہ رسول پر لائے نا تو انہوں نے ترقی اسلام کو ہی سمجھا اسلام کو ترقی میں رکاوٹ ہے ہوں ٹانے ٹاویا اللہ نکلے گی کیونکہ سویرے پھر جو بچے کرنے نے کی خیال ہاں مومن جو ہے اللہ تعالی فرمان دے فم الم ارتابو پھر شک نہ کیا پھر شک تفسیر کی گردن یعنی اپنے دین و ایمان میں توجہ جاہدوالحم والم فی سبیل اللہ اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں الاق الصادقون یہی کو ایمان میں سچے ہیں جن کو شک نہیں جن کو پک ہے جن کو تو میں سوال کرنا اردا کون ہے بات لال اردا کون ہے شاک نہیں نہیںڑتا پاک اڑا اسی طرح ہے کہ نہیں مانگ دسنا باطل مقابلہ باطل دی تعلیم باطل دی تہذیب باطل دے قانون باطل دے لباس باطل دی شکل و صورت باطل دے ہر کام اگے جنابے والا جا سا ہے کلو ڈٹ دا کالا کلو شاقالا نہیں کھلوا ہوں ایمانیت لو کہڑا کہڑا جا من بیٹھا تعالی فرما, دے قول محبوب تم فرما دو اللہ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہوئے جہاں انہوں نے آ کے گل کی نا ضرور اسلام کی مرگا کہ جی اصلمان مومن ولا فرما تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو واللہ یعلم ما فی ولاف فی الارض اور اللہ جانتا ہے جو گاسمانو اور جو کوئی زمین میں ہے کی مطلب اس رب دے سامنے اندروں مومن ہے کوئی نہیں جی اندروں تے دل چور کھلوتا ہے غیر کھلوتا ہے تے اُتھوں تو ایمان ظاہر میرے نبی دی بارگاہ وچ کردے پجے رب نوں اپنا دین دستے جے قولا تعلمون اللہ بدینکم اللہ نوں اپنا دین سکھاندے جے, دس دے جے دے تے دستے جے سن رب فرماندا ہے میں تے اس مالت تے زمیناں دیا جاننا تے تواڈا دل کی شے وے سبحان کی مطلب اے تسی لوکاں دے سامنے تا مؤمن بڑے پجے پر میں ربھا میں تے دلاں دیا جاننا سمجھ آ گئی نے داخلے خارجے کی ہوں انہ تھی بھی دخلا اسلام دخلا داخلہ رب پردا کیتا ہے رب فرما ہے اللہ اپنا دیر سنان دے دستے جی میں دلہ دیا جاننا میں جاننا تی دخل ہو کے کھا رہے جو ہو کے کھا اگے جو واللہ سو وبک علیم اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اگلی آیا میاں نہ خالی قسم خدا دی آرامیاں آ کے ایک گل چا کی تھی رب پورا سفا کی مخالفتار پر جہے ڈیڈو بئیمان انہیں ڈیڈو ترقی کفر سمجھن یار اندروں ترقی نو سمجھن آلہ طریقہ کافران کا دا سمجھن آلہ تعلیم کا دی آ لباس کا فرانگا آزیب کا فراندی آ سورت حجو راتری رکو بئیمانہ جب دانو رب اگے جھوٹ بولتے جی میرے دین لے آ رب فرما ہے یمنو نہ اسلم ستار بھی آئے جی سورت ہو جورات کی ترجمہ تفسیر گھر بھی پڑیا جی کی یمن محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے کل کلو علیہ اسلام حکم تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بل اللہ یمن علیہ کم انہدا کم للیمان بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی توجہ نہیں کی انکن تم ساتھی اگر تم سچے ہو اللہ کو لو اسلم یہ نہ آخو گی مومیلا یہ آخو بس اہریچان دین دیا منی بیٹھی توجہ نہیں کی یار گل وا یو خولی مان فی کو لو بے کم ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہے نہیں ہوا تو اللہ تعا ہے اگر تم سچے ہو بھی جاؤ اگر تمہیں اگر تم دل سے مومن ہو بھی جاؤ نا تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہ اللہ اور اس کے رسول کا تم پر احسان ہے تم ہدایات فرمائی ہے میری گل توجہ نہیں دیتی تو ایک اور مسئلہ ایک اور مسئلہ بڑا آخ ثابت ہو رہا ہے کچھ لوگ نا دینی کما خرچ کر کے نا تے اپنی کھوپڑی چوچتے رہتے یہ کام سارے چل رہا ہے, ہے مومن انہوں نہیں آتے جا کہ دین میرے پیسے چلیں گے مومن اُنہوں آتے آن نے جہاں کروڑا دے نا تو پھر سجدے ڈگے مولا تیری مہربانی میرا پیسہ اپنے دن قبول پا کرنا دیتا سارا درہ بجائے گا جناب والا مخلس موہمی آتے مخلس موہ مین وہ او ہوں خدا دی کا سمے جا سدیق پاچ طرح سارا کچھ قربان کر چکا پھر شکر ادا کرے شکر مولا سنیا تو میرا قبول چاچی جو ہے بخاری کی روایت سدیقی اکبر نے جب پیچھا ویخیا سکار کلوتے مسلہ چھڈنا کیا سرکار فرمایا یا آبا بکر ام کس مکان ابو بکر اپنی جگہ سے کلوتے رہو نماز مکمل کراو جب گل سنی صدیق اکبر نے تے نماز بد ہاتھ بدھے تے ہاتھ چھڈ کے اج رب کا شکر ادا کیتا ہے اینج نو بخاری شریف ہاتھ کھڑے کیے شکر کیتا مولا سنیا تیرا شکر تیرے نبی میرے ہے ایک, ایک, ایک ادا پہ دستی ہے اور بھولیا جو کوئی دینی کمال اور تینوں کوئی دین دی خدمت نصیب ہو جاوے اگر دین پڑھا پے پھر بھی رب کا شکر ادا کر کہ میں انگریزوں کی کتابوں واسطے نہیں رب مینو اپنی کتاب نہیں سنیا اور میں چوڑے نہیں پہ پڑھا میں رب دی اتاری پہ مولا تیرا کروڑا شکر ہے, ہے سان جتاوے اسلام تے نہ احسان جتاوے ورنہ لگا جانت میں دستی آیت نمبر ستارہ کی یمنوں نہ لے کا محبوب یہ محبوب پر پریشان کرتے ہیں کیا اسلام لے آئے قل تم فرما دو لا سمن والے اسلام اپنے اسلام کا احسان مجھ پر اے پت اس ان ہوں استعان میں خالی یہ دسنا سی کہ بندہ دعوی کرے کہ میں اسلام ایک اسلام چ دو لاکھ پیا کرے میں میں بھائی کر سائدر اندر داخلے تے خارجے کا پتا ادو لگنا جدو انو قرآن تے توڑاں گے قرآن حدیث تراضو تہ رکھا گے جی کو میں مثال دیتی بھی فیکٹری ہے پناہ بندہ کام کردہ روزانہ سویرے اٹھ بجے ہاضری لگتی نو بجے ہاضری لگتی اور اگر کوئی ان کا قانون بنے ہوئے پانچ دن بغیر پوچھے چھٹیاں کرے گا فیکٹری کارخانے چو ہارے گا دکان تو تارے گئے ادارے چو خارے جن کملا توجو جی خارج کر دینا تو باہر پی آخو جی میں پیکج میں ملازم انکری باہر گلی بازار دا ہوئے نے پہلے انہوں نے پوچھنے بھی تے لے کے کارے جی تو وہ جو نہیں کیتے میری گھر اور پہلے اس فیلڈری دوزہ پوچھئے اس ادارے کو پوچھنے آ اس رجسٹر رویکنے آ جتھے تیرا داخلہ ہوئے ہیں داخلہ برقرار ہے یا لگا گئے ہیں خاند کی بیٹھے ہیں اور دعویٰ اسلام کرنا بندہ مومن مسلمان نہیں خالی نہیں بن سکتا دعے ہاں ان شریعت دے ترازو سے تولانگے اگر قرآن دے داخلے کی دی زمانت دینا تو آخان گے داخلے اگر خود قرآن ہی فرماوے اور بڑا ڈاڈی آیا جی نا ادھا مفہوم ہے آج غور کیتا ہے يحكم انزل اللہ الكافرون اگر اے دے متعلق آئیے کہ اللہ دے, اتارے وے دے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر نے فولا کا خارج ہوتا ہے کہ داخل ہوندہ ہے بولو خارج ہوتا ہے کہ داخل ہوتا ہے ایک ہاقی ملک دا ایک ہاکم ہوئی گھر دا ایک ہاکم آدی دکان دا ایک ہاقم آئی فیکٹری دا ایک ہاکم آدھائی کارخانے میاں نا کائنات ہر شوبے دا کے میں <تصفح> اور گھر چیسلے کرتے ہو کہ کوئی نہیں کرتے <تصفح> پوچھا بولو کرتے ہو نا گھر بھی کئی دفعہ جڑے ایک ایک بندہ ہوں جا فیصلہ کرتا ہے جی گل اچھا کئی دفعہ دو ایک پاس آپ تر ایک کئی بار گھر بندے نے دس چھ ایک پاسے چار ایک پاس ہو ہیں فیصلہ ہو رہا ہوں ہوں توجہ یہ گھر دے فیصلے آیت دفوم تو آم ہے ایک گھر شادی کا فیصلہ مثال شادی فیصلہ ایک بندہ آتا ہے اسلام دے مطابق کرنی دو نہیں رسم رواج نہ کرنی ہوں رب کے اتارے دے مطابق فیصلہ نہیں سو کی تران کی فتوا لا رہے <سؤال> بولو بولو جی یہ تو ماننا پڑیس بڑھاوا لاؤ میرا دو گم ہتا یق ہوا ہو تب ہل تو بھی مدینے کوئی وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہتا یقین ہا ہو تب ہلما جی تو ہی حتا کے جد تک جدو تک وہ اپنی خواہشات نو میرے لائے ہوئے دین دا پابند نہیں کر سکتا اس وقت تک مومن یہ ادیس آ گئی اب ایک طرف خواہش ہے ایک طرف اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ایک طرف رواج اور برادری کا فیصلہ کدھر کم لگا جاتا ہے کوئی سمجھ آتی بھی کوئی نہیں آتی بھی پر سانو اج تک خالی داخلہ دسیا گیا خارجہ دا دسیا ہی نہیں گیا اسی طرح ہی اگر خارجہ دا دسیا جاتا نا اسی ہر وقت چکنے ہو کے رہتے بھئی فیصلہ تو کر لگے ہاں فیصلے نو پہلے قرآن تیش کرو اس فیصلے نو قرآن تے پیش کرو یار میں فیصلہ کرنی فیکٹری کار دا، کاروبار دا، تہذیب کا لباس کا ہوں ایک آدھا پینٹ شرٹ پانی منڈے نو دا اسے گھر چھٹتا کہ آتا یہ کافران کا لباس نہ پاؤ یہ اللہ رسولنا اللہ پسند کیا یہ مسلمان والے کپڑے پاؤ فیصلے تو دو آ گئے فیصلے میری توجہ نہیں کیتی. ایک کئی بدعملی ایک کئی رب فیصلے نے تسلیم ہی نہ کرنا اے تسلیم نہ کرنا کافر ہو ہی. اور بدعملی اور عملی توجہ نہیں کیتی گل سے ونڈ کی جانا ہوں لالا. ایک پاس فیصلہ شریعت دا بندے دو نے ایک آدھا شریعت مطابق آؤ دو نہیں مول بنا میرے منڈے نے لوگ مولوی آخر مدرسے کا مدرسے کا روٹیاں محلے روٹ خم... روٹیاں کھان والا تلبے دم آخر گے نہیں گل میں بابو بنا ہوں فیصلہ کھانا شیطان دا کہ رحمان کچھ بولو نا پھر حساب لا لو کدھر کدھر گل لگی جانتی ہوں میں ادھر پھر تعلیم کا فیصلہ کہاں دا؟ تعلیم دیکھ دلہ رسول اللہ رسول دیتی دی تعلیم ہونی چاہی دی. یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت من تو اے سے کچھ دی گلت جو سننے آ تو جہاں سانو اچھی لگدیاں نے جہاں سانو تے فاروق آدم کو جہاں اچھا لگتی ہیں سن بتا سن ہو سامنے سے <سدب> ج... مارے فاروق کیوں ہے حق باطل دا فرق کرنا کوفر اسلام دی بند بنڈ کرے فاروق آدم توجو ہوں فاروق آدم اچھا اچھا کو جہاں کوئی لگتی سن کوئی گناہ تھے گنا کوڑیاں گلا تھے نہیں سن ہوں سن در لیکن اچھا پھر حن بھی تو رات دیا ہے تورات دیاں ہوں تورات دیاں گلا فاروق اعظم نے اجازت منگی سنن دی سید الانبیاء علیہ سلادو سلام نے اگو کی فرمایا اچھا فاروق اعظم نے آخیا تو جی بونا سان چنگیا لگ لگتی تارا ان باہی ہا یار سور لا تو اجازت دینو کہ ابھی لکھ لیا کریے لکھ لیا کریے اور حضور علی سلاح جو تو اسلام نے جتوں جب سنی نا تو فرمایا یا امر ام تح کما تب یہود و دوار اور مشک ہے فرمایا اے عمر اے متحر یا من غیر کتاب اے عمر کیا اپنے دین کتاب کوئی شک کتاب دے غیر نبی کولم سیکھتے پہ جائے اور مسلم دے حوالے لے توجہ نہیں کی تھی میری گل لفظ غور و وحی حتا یاخذ العلم من غیر کتابکم ونبیکم وعد اتف و واطف ہے توجہ یعنی کہ مطلب غیر نبی غیر کتاب تو عمر علم حاصل کرنا چاہنا ہے جڑی میں کتاب لے کے آیا ان دے وچ تینو شک ہے تو حیران ہے یہود نہ تورات رات تین حیران تے پریشان ہوئے تے شک کیتا کیا اپنی کتاباں بیٹھے اے عمر امر حیران ہے تو شک دا شکار ہے ہوں سو تو اجازت تورات دی منگی جا رہی منگن والا حضرت عمر پاک نے پکا مومن کوئی گمراہی دشبا ایسی سی کھ نہیں سی اور پھر حادی مطلق دے متلاق اجازت منگی جا رہی کوئی گمراہی جی کو لکھ لیا کرو پر مینو کے پڑھی گلا نو نمان ہوئے ہو میں اللہ دن لمی ہوں نے پتا لگنا بھی کوفر کے اسلام ہے میں تعویوں دس دیا بھی ایورات دی گل ٹھیک ہے یہ پڑھ لو یہ رکھ لو ایلاف ہے۔ یہ کفر ہے یہ ہٹا دو بھی کہنا چاہیے وہ اللہ دے نبی نے فگو فرمایا عمر غیر نبی غیر کتاب تو علم پیا پڑھنا ہے سیکھ دا ارادہ رکھنا ہے کیا قرآن تین شا کے کوئی کمی ہے قرآن بول پو یار اچھا نو اللہ دے نبی نے غیر کتاب آخر ہے موسا کلیم غیر نبی ہے حدیث میں بخا سکوں اچھا تورات غیر ہے زبان دس توراتی تو نہیں امر ہے, تو ہے, تو ہے, قرآن ہے قرآن تیڑی ہے قرآن تورات تھوڑی غیر آپ نہیں آنو ایمان, جائے ایمان جائے صرف رکھنا جو اللہ دی طرف اتریا ہے اندر ایمان رکھنا چلنا ان پڑھنا اچھا تورات اللہ دے نبی غیر کتاب آخر ہے تو انگلش سائنس جی اچھ پڑھائی جا رہی یہ کسی نبی تے سے اتریفل ہوئے اج سڈیا لڑکیاں لڑکے جو پڑھ رہے ہیں لڑکی پڑھ رہے ہیں نا یہ اپنیاں نے یہ رب دیا اتاریاں نے نبی دیا دیتیاں نے اچھا موسا کلیم دی کتاب تو غیر ہے اور ہے بھی غیر پکی گل ہے انتے تھے خالی ایمان رکھنا اور ایمان بھی انج رکھنا ہے میں لفظات ایک اور ہوئے جو اللہ کی طرف سے اترا اس پر ہمارا ایمان ہے اور جو انہیں ملاوٹ کی اس کو ہم نہیں مانتے ایمیں گالے ان رابدی دیتی تا غیرے جڑیاں کافردیاں لکھی ہوئی انہیں ان گالا آگئی فیصلے دیتا میتام ازاد کیتی نا پہ کم از کم تعلیم دی وانتا ہوئے ان تعلیم دا فیصلہ ہے وے کیڑی ہو قرآن يحكم اللہ گاردے فیصلے وہ تو تو کوٹا میں رہنے, او تو انہوں انہوں کر رہنے. اللہ میرا مطالبہ تیرے اللہ کیونکہ میرے پیچھے نماز تھی پڑھتے ہو جی گل مینش ہونی بکی دسیا جی اور تہذیب نبی دی. نبی علیہ سلا تو اسلام کی تہذیب لباس رہن سہن کا طور طریقہ اس وقت چند مولویا پیروں تک محدود رہ گئی اسی طرح باقی باقی ترقی کہڑی شہروں سمجھ رہے ہیں پھر توجہ ہوں فیصلہ تعلیم کر لے نسل واسطے تعلیم کا فیصلہ اس وقت اکثریت فیصلہ خدا رسول اللہ کی بیٹھی من مانا روج والا اچا بولو توخل ہے, کی خارج ہے لالو اللہ اللہ کی قرآن پوچھیں گے بھی قرآن جیڑا تعلیم فیصلہ اپنا کرے اللہ رسول دے فیصلے نہ من لے توجہ نہیں کی جائے واجو رسول اللہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے احسان کیا مبوس کیا اپنے نبی کو عظمت والے رسول کو مبوس کیا اور احسان کیوں ہے کہ یو الكتاب محمول کہ میرا رسول کتاب سکھاتا ہے سنت سکھاتا ہے بولو یار اب جو وہ یو اللہ اس کتاب تو مراد کیڑی کتاب ہے کتنے بچے سویرے کھول دینے لو توجہ نہیں کی تھی گل جی والحکمہ تو مراد سنت کتنے سامنے سویرے حدیث مستفا کلی ہو تو نبی کی تعلیم سے توفارے چٹھی نا کی گل ہے نا اچھا پہلے لفظ نے یتلو علیہم آنے ویزکیہم میرا رسول آیتیں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ یو کی ہم یہ وحد قرآن کی پاور ہے جو پلیت دلوں کو پاک کرتا ہے کائنات کی کسی اور کتاب میں یہ طاقت ہو سکتی آل نہیں, آل نہیں آل کہ اللہ کے قرآن کی طاقت ہے کہ اگر پڑھانے والا اللہ کا ولی ہو ایک آیت بھی پلیت دل کو پاک کر دیتی ہے اور پڑھانے والے بےمان یہود پرست ہو تو پورا قرآن روزانہ پڑھائے سنائے سی گئے پڑھائے اور ہم تک گردانے بھی لٹا دے لیکن دل پاک کر سکتے <متحد> نہیں تو دوستو یہ تعلیم کی بات تھی تہذیب کی بھی آپ کو سنا دی قانون کے بارے میں فیصلہ ہم نے کیا, کیا ہوا ہے برٹش لا چل رہا ہے یا رسول اللہ کا قانون چل رہا ہے فیصلہ تو عوام نے بھی یہی کیا ہوا ہے اور اوپر سے بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ملکمان صلی اللہ فولا کا مل کا پھر جو اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے یعنی کیا مطلب وہ خارج ہے کیا ہے وہ خارج ہے اب لاکھ اپنے آپ کو وہ داخل سمجھے دائر اسلام میں داخل سمجھے لیکن قرآن پاک سے پوچھنا ہے نا ہو دے پیش نظر اگر غور کرو مرد گھر دا ہاکے میں مرد حاکم ہے نا کل کمرائن بخاری شریف کیا تھی تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور نگران حاکم ہوتا ہے ایم گل گھر کا حاکم پھر آپ کی دکان ہے اس پر دس آدمی کام کرتے ہیں دکان کے آپ آکے میں وہاں فیصلے روزانہ اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ رسول کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں یہ اور کریں اس بات پہ آپ کی فیکٹری ہے کارخانہ ہے اس کے اندر سو آدمی کام کرتا ہے اس میں آپ فیصلے کیسے کر رہے ہیں شریعت مطالعہ کے مطابق یا خلاف شرح فیصلے کر رہے اب آپ اندازہ کرتے جائیں اگر فیصلہ شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ داخل ہیں کہ خارج ہیں یہ پھر قانون شریعت کا دیکھتے جائیں گے انہوں نے میں کہتا ہوں سید الانبیاء کے سامنے انہوں نے نے کہا تھا ہم اللہ دیا بابو تم فرما دو کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان اچھا جہد لمبی آج سامنے آ کے تے گواہی دین کہ تے رب فور قرآن اتار گیا کہ اے مومن نہیں آپ پندرہ چودہ سو سال بعد سارے فیصلے اپنی مرضی کر کے ہر فیصلے برادری نو راضی کر کے ہر فیصلے دے بیوی نو راضی کر کے ہر شریعت بالکل کنڈ کر کے آپا علی داخلہ ہر دوستو چند روایت سنو پہلے قرآن دی آیت پیش کرنا پھر روایات پیش کرنا کہ اللہ اکبر اے کافر نے خدا دی کہا سمسانو مارے ہے یہودی کافر نے مارے ہے انہیں, انہیں آگے تُسی جو مرضی کیتی جاؤ توسی داخل ہو خارج ہے اسلام ہی تُسی داخل ہی ہو اور تا کر کے آج اتھو تکالات بان گئے کہ ہون کسے تے فتوہ لا دے ہو وہ پورا ظلہ ایک اٹھا کر لے اندازو بندے دے خلاف کفر علالی لول کرے گا وہ نقوصہ نہیں آنا جدود کفر تے حکم شرح تے سو گے ت نکل چکا اسلام تیرے پیچھے رواج نہیں تو مومنیا اسلام گیا مہانا جد داخل ہوا سی کسی شرط نہ ہویا سیا ای ہو گیا توجہ نہیں کی گلتے وہ جدو داخل ہویا ہے کلمہ پڑھ کے داخل ہویا ہے کیا کلمے دے حقوق نہیں کلمے کے حقوق نے درتن نے جدید پاک لکھی ہے آپ علی سلاد اسلام نے فرمایا من منکالا لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت داخل ہوگا سن صاب رام سوال کیتا مل اخلاس ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ جو فرما رہے ہیں کہ جس نے مخلص ہو کر کلمہ پڑا وہ جنت میں جائے گا تو کلمہ کا اخلاص کیا ہے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھنا کیا ہے سنو سرکار نے فرمایا تو حجو ام ہار تمام حرام کاموں سے بچ کے رہنا یہ کلمہ کا اخلاص ہے اور جنت وہی جائے گا جو تمام حرام کاری <ترجم> <ترجم> شرط نے ایک وارا سرکار فرمایا, جنت کے تالے کی چابی ہے ساب نے یار تھوڑے پڑے تجھے بڑا خوش کر دے آلما پڑھنے کو جا مرن دیر تالا کھولوں گے جنت ضرور جاؤں گے ہوں سکار جدو کہ رام نال سمجھ, اونج نہیں آئی جو میں, میں چاہنا اے بخاری شریف نے فرمایا, اچھا اے دسو, اے میرے یارو اے دسو کیا چابی دے دندے نہیں ہوں کلم دنت تالے دی چابی تے ہے پر دسو کوئی چابی جی آبے دندے نہ ہو جی یا رسول اللہ ہوندے نے پا کے پوچھتے نے پھر یا رسول اللہ کلمہ جنت دے تالے کی چابی دے دندے کی نے توجہ نہیں کی تھی فرمایا نماز روزہ حج زکات جہاد ادا کی تھی. تمام حرام کم بچنا فرائد واجبات دی پابندی فرمایا یہی تو اس چابی کے دندے ہے کہ جے ایک بھی دندا ٹوٹیا ہوا نے کھول کھولتا تو جنت والا دماغ کیمتی تالا ٹوٹ جائے یہ مراد نہیں کھلتا جنت بڑی قیمتی چ کوئی سمجھ آ رہی نہیں گلتی کوئی نہیں آ رہی تو قبلہ توجہ ہن اے داخل خارج دا جڑا قانون ہے نا اے کافر نے اپنے ہر شوبے زندگی میں رکھا ہوا ہے بلکہ میں نو جن نو کفر تو چڑھ آتی ہے نا بھی سانو کافر کیوں آخ دے ہو سانو بئیمان کیوں ہو, ہو او بھی قسم خدا دینے دنیاوی نظام داخل خارج کا قانون رکھی بیٹھے نے رکھی بیٹھے نے کن رکھی بیٹھے رکھی بیٹھے لیکن جدو قومی جدو تعلیم کوفردی وڑو گے تو سمجھو اسلام کی جی کو نہیں رہی اسلام نکل گئے جدو تہذیب کوفردی اپنا ہو گئے تو ہوں دو میں شروع تو مثالیں دتی دو مکان نے جب بندہ ایک چ نکلے گا دوجے داخل ہوئے گا تو پہلے چ نہیں رہنا گل جی اور جرجے نہیں گیا پہلے موجود ہے اسی ان طرح ہی نہیں پی داخل ہوئے نا. کوفر تے اسلام اسلام کفر بھی سمجھ دو کمرے جیڑا اسلام کفر شامل داخل نہیں کرنا اللہ. اسلام آخان گی داخل ہے اور سن ہوں جدوں تعلیم تہذیب یا کوئی کام کفر کو والا اپنا لوگ ہوں آ گیا اسلام والے کمرے چ نکل کے کوفر والے کمرے چڑھ چکے ہوں لکھ بار روپیہ آ کے میںخلا میںخلا میں, میں اسلام درج داخلہ ان کے اسلام کو پہنچ تینوں داخل من کہ کارج من توجہ نہیں کی میری گل سڑا سو جب خلافت کے حامی ہو گے تو داخل ہی رہو گے اور جب خلافت کو چھوڑ پر کافر کی جمہوریت کو اپناؤ گے چپ ہو گئے ہو جمہوری ہو کسی تو جمہوری کوئی نہیں آتا پت نہیں دوسری جمہوری نکل آئے ہے اسے تو سارے خلافت ہی آتے نے او بھائی جب خلافت میں کیمرہ ہو گے خلافت پر کیمرہ ہو گے تو اسلام میں ہی داخل رہو رہ گے جب اسلامی قانون چھوڑ کر جب حریت کی طرف جاؤ گے لکھ دعوی کرو ہم اسلام والے ہیں تم اسلام والے نہیں ہو سکتے کیوں قانون کفر کا بنا کر تم اپنے آپ کو کیسے اسلام میں داخل مان رہے ہو توجہ نہیں کی تھی گل دن اس گل بیان رب د قرآن نے بھی کیتا ہے داخل خارج نتیساں بھی کیتا ہے پہلی میں مختصر ہوں کیونکہ لنگر شریف آ گیا ہے تے مقصد زندگی جہ دیا مقصد او موجود ہے حاضر ہو گیا زیادہ وقت لوگ گستاخی نہلو میں بھی ہو خارج نہ ہو جی آہو جلو جلو کرنا بھائی وارا آئی تنسا یاد خلون فی بی لاہے اللہ, اللہ تعالی ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گی سبحان اللہ ورا تنداز تم لوگوں کو دیکھو گے فی دین اللہ افواجہ وہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجے اور ہویا بھی انجیے ہویا بھی اسی طرح صحابہ اکرام نے جب سبحان اللہ فتوحات فتوحت نے نا فتوحات ہن ایک ملک کا بادشاہ جو کلمہ پڑھتا سارا ملک ہی مسلمان ہو سی جاتے فوجوں لیکن سونا ہے تینو داخل داخل داخل آجتا کہ آجتا خارج دیا کچھ میں خارج بھی ہو جائے بندہ کچھ کم پٹھے کرے تو خارج بھی ہو جائے ہوں خدا دی قسم کر کے آنا میں روایت پڑی حیران ہو گیا حضرت بو پاک رضی اللہ تعالیٰ روایت میں کتاب لان لمزو کمزول عمال شریف اندھی جلد نمبر ہے اور سفر نمبر ہے ستتر حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ راوی نے اور حدیث نمبر ہے اکتیس ایک اک سو چار اکتی ہزار ایک سو چار سرکار نے فرمایا ل یا خرو جن نہ من ہو افوا جن کما داخالوفی ہی افواجہ فرمایا قرب قیامت فوجوں کی فوجیں دین سے نکل جائیں گی جیسے فوجوں کی فوجیں دین میں داخل کیے تھے اور میں کیا مت لکھ لائرو جن نہ منو افواہ جن کما دخا داخل خارج دا قانون ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اگر اے خدا جی کسمے قانون آم دسیا جا آج نا اج تک کہ بندے اسی کدوں کے کفریات بیان کر لگے ایک بندے بھی نہیں آن کے پوچھے حضرت جی کوئی کتاب دو سوجن کے کفر لکھے ہوا تاکہ میں پڑا تو ان کیوں قوم نو اس پاس تو لایا نہیں گیا بھی بندہ خارج بھی ہو جاتا اسلام اچھا ہوں اتنی سرکار ایک دو دیگال کی گل نہیں کیتی ایک دو گل پسان کی گل افواج فوج کی جمع ہے کی مطلب گروہ گروہ جے اسلام داخل ہوئے سن نا اے کئی گروہ دے گروہ اسلام لگے جان گے ہوں وہ او اگر ویخنے نہیں تو یہودی نظام نو لے دیکھ ل فوج حامی ہے نہیں جماعت جماعتوں کو فرد حمایت کر رہی ہیں نے کہ نہیں کر رہی ہے بولو یار کر رہی ہیں آخر سی ادبیا کا فرمان ہے اگلا سنو ہوں حدیث نمبر اکتی ہزار ایک سو چھ اکتیس ہزار ایک سو چھے اور اندے راوی نے حضرت عمر رضی اللہ سالانہ دے بیٹے حضرت عبد عبداللہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی فرمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاتی اللہ آپ سے زمان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا یجتمعون میں فی مساجدہم دے ہم وہ اپنی مسجدوں میں جمع ہوں گے یوسل نماز پڑھیں گے لئی سفی ہم مومن ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا اگلی حدیث باکسوں حدیث نمبر اکتی ہزار ایک سو دو اس تو پہلی سیاسی النا سے زمان ان ادھر رابی بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے سیاتی النا سے زمان ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا یوسلی فل مسجد منہم الفراج الم ایک ہزار سے زیادہ نمازی نماز پڑھیں گے لا يكون یقین ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا چوتھی حدیث استاق اکتی ہزار ایک سو آٹھ حضرت جابر رضی اللہ وسلم روایت پہ کر دینا یاتی اللہ الناس زمان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا یام ان میں مومن ایسے چھپ چھپ کر رہے گا کما یس تخل منافے کوفی کو میرے صحابہ جیسے آج تمہارے اندر منافق چھپ کے رہتا ہے قرب قیامت منافق اتنے عام ہو جائیں گے مومن بے ان کے اندر چھپ کر گزارا کرے گا توجہ نہیں کی تھی گل آج سان سان جی میں بولنا چاہیے ایسے ممبر کا حق نہیں ادا کر رہے یہ سارے سامنے معافی مانگ رہے ہیں رب کو نہیں حق نہیں ادا ہوا میں خدا دی قسم کر کے آنا افسوس ہوں بڑے سخت نے بہت سخت بول ہیں میں سانچ اگر رویتا پڑھنے یہ تو مجبوری بن جاتی بھی چلو جی چار اللہ دہلی کو سننے آ کے تہن سنا دینا ورنہ اس ممبر سے بیٹھنا تیرا کی خیال ہے کوئی ٹو ڈی کرے اج کوئی بہ گیا کل کوئی بہ گیا پر تو کوئی بہ گیا یہ کتنی ویڈیم ہستی کا ممبر ہے اور اندا حق میں آنا ایک دن دا پورا چیک کریے تو, پھر بیک ہی مردہ کیے اے تو حکیم کی مہینے سال بیماری نکلتی جی ہو موضوع بڑے نے موضوع بڑے نے کتابیں بڑے, بڑے موضوع نے لیکن بماری لگ جائے تو آدھے نے ساری زندگی دوائی خانی ایس بیماری تو ہوں خالی ایک پیراسیٹامول دے, دے, دے چلو اور بیمار کو کی کوئی ہفتے کی ساری زندگی گولی نہیں چڑھنی اتنے تو دا نہیں اعتراض ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب پورا ساری زندگی کھانی بلڈ پریشر مریض OK, شوگر دا رو دا نہیں لاؤنی بھائی تین مرد ای ڈاکٹر کیوں کرنا تو ہے جسم نی ساری زندگی کھانی پہ کھانی پی ڈاکٹر تلا حکیم تلا شکوا نہیں کریتا میں روزانہ اہی دوائی کیوں دیں اسی طرح روح بیمار ہو جائے روح نینسر لگ جائے کو فرد روحنو دا کینسر لگ جائے کافرہ دی تعلیم تہذیب قانون دا. کینسر مومن دی روح لگ جائے تے ات سے بھی پھر ممبر تو جڑا علاج ہونا ہے وہی دوائی روزانہ لبنی کفر دا کینسر نہیں نکلتا دوائی جاری اساری رہی میری گل سے توجہ نہیں کیون جانت نے ہوں یہ ایمان دس مسیح ہزار نمازی نماز پڑھنے کے مومن ایک نہیں ہونا ادیسے مستفا ہے یہ تو مسیحت والے آدھار سے جہاں باہر ہونا حق کی بنتا ہے نظام دا خارج دی فکر, تا نہیں کی تھی؟ کی تھی نہیں فکر خارج کی یا ملہ نے دس ہی ممبر دے کے یارویں میلا خالی پیسے ویلا ویلا سٹوائیا ہار پوائے فلم بنوائی تو لگا جاتے اس امت نسیا ہوں خدا کے آنا ہر بندہ وہ ٹکر بھول جانا روٹی بھول جاتی وہ پہلے جا کے ماں آخر حضرت جی یہ سکار جو مسیت والے دوبارہ فرمند نے تو میں تو مسیطیں کدے کدے بڑنا میں تو جمعے جمعے جی جمع بول کے آوا تو بھی آخری پنجا منٹ خطبہ ہوں مہربانی ہے کچھ دسو سان کہ ہوں بارے شریعت ایک موٹی کی کتاب ہے اردو کی بارے ہے بار شریعت اندر ماتے کوفر کا پورا باب لکھا کہ کالے ماتے کوفر کہڑے کہ منہ چو بکو بیوی بی نیو تلاک ہو جاتی بندے کا کیوں ہر آئے دن گستاخیاں بے ادبیاں آم نے نہیں کرے گا کدی بے ادبی میں کی ماں پیو دی کی، خدا کی قسم کر کے آنا ایک جہاں بندہ ہے ان کی بھی بے عدبی نہیں کرے گا امام آزم رحمت اللہ دی گل مشہور ہے بچے گیند نہ پی سن کپڑے دکھے دجیا بنا سن اندھے نہ کھیڑتے پی سنتے امام اعظم رحمت اللہ پڑھا رہے سن تے او گیند مارے نے کتنے ڈنڈا ہوں وہ امام صاحب دے کول آ گئی. بچے سارے شرم سے گیند لوگ نے بڑی اینج کر کے, کر کے جاؤ جاؤ. امام آزم میں جا کے لے آؤں گا سن جدو آ کے انہیں گیند لیمام صاحب سارا ماجرا ویخ رہے سن اور امام آزم تو وہ نے جہے فرما نے ہوں سن امام آزم نے مسئلہ کچھ کی کہ اپنا جڑا وزو کا پانی ہے نا وزو کا وزو کا جڑا پانی ہے نا وزو کا وہ مستا ملے وہ تاہر ہے متاہر نہیں پاک ہے لیکن پاک کر سکتا نہیں کیوں امام دی وجہ بیان حدیث حدیش آیا ہے جتوں بندہ مومن وزو کرتے ہیں کلی تے زبان نہ جڑی غلط گل گنا چڑ جاندے ہیں توجو جدو منہ دھواں کے گنا چڑ جاتا ہے گنا پیر دھوتا ہے جدھر چل کے گیا گنا نے جگیرا توجہ فرمایا فرما امام فرمان نے آپ کئی بار دس بھی چڑھتے کوئی بندہ وزو کر رہا ہوں آپ انو دس دیں سن تج اکھان کیتے زبان یہ گنا کیتے کیوں فرمایا جب لوگ وزو کرتے ہیں مجھے ان کے پانی میں گناہ نظر آ جاتے ہیں اس نے کون سا گنا کیا ہے؟ امام صاحب تو ہستی ہے اللہ اکبر جہیں چالیس سال فجر دی نماز پڑھا پڑھ امام رحمت اللہ علیہ بچہ بڑا آکڑ کے آیا گیند لینا امام صاحب جب تھی آکڑ وے کی فرمایا اس بچے کی تحقیق کرو یہ حرام کا یہ حلال کا نہیں ہے لوگوں پوچھے حضورے کیوں فرمایا جو حلالی ہوتا ہے اس کے اندر بڑے کا ادب ہوتا ہے پکی علامت حلالی کی اپنے سے بڑے کا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ادب <سؤال> تعظیم ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کی آنکھیں بڑے کے سامنے جھکی ہوتی ہے اور اس کے اصل میں خدا ہے اور تحقیق کی تھی واقعی پیو دکھا گل کتاب موجود جی توجہ <سؤال> نہیں کی میری گل تے ہوں میں گل پہ کرنا بھی کیوں لینا لگی پی ادب باپ تو نہیں رہا خدا کی قسم کر کے آنا اگلے دن کی گل ہے گرکشاپ ہے یونیورسل پر یونیورسل گرکشاپ ہے بدلتے ہیں گڈیاں کام کرتے ہیں ڈینٹنگ پنڈ والا بندہ ہے میم جانا نال ہے کول میں دسیا دس جس میرے کو گیڈی لگی سی اپنی پنڈو آر ایس ایسیڈانٹ گیس کرائی سی جس بندے ٹھیک سی نا وڈیری عمر دا بندہ سر جی ہن سا تھام لے کے لا کے بیٹھے انہوں نے امر پتر نے بلہ مار کے سر چ پیو نار دٹھان علی جیندہ ان کو پوچھ لو جا کے انہیں مجھے دس یقین کرو میری اکا چو آ گیا وہ میں گیا نہ جدو تو مینو کاری صاحب جس بندے نے تاریخ گیڈی سی کی کل فوت ہو گیا آ پتر نے جی میں اس پتر دے کہ جن اندازہ کر پیو سر لے لین آخر کو پیچھے سبب یہ بےمان جمتے پے بےمانگی ہے کوئی نکاح مسلط یہ بےمان جم پہ بلکہ میں پڑی اس تو بھی بڑی ایک اللہ اکبر داخل خارج جیسا نہیں سمجھا ایسا حرام والا ہال نہیں سمجھا تا کر کے لیا لیاؤ لیاؤ لیاؤ ہر بندہ ہے لیکن ایک کو نہیں آتا وہ حرام دہن پیچھے کرو ناجائز کوئی بھی نہیں آخ ہوں میں پڑھیا بھی اللہ دا ولی کش والا بزرگ سی مریدے میں بیٹھے ایٹے درس دے رہے ایک پتر انہوں دا شراب پی رہے تھے بزرگ دا بیٹا او کالو لنگیا نا بیٹا کچھ مریداں نے دل چ سوچیا کہ ویکو حضرت صاحب دی کی کڑی شان ہے تے اللہ کے نیک بندے نے اے بیٹا یہاں کا نا نام مراد اس طرح بد عمل نکلا ہے اشرافی میں غور نہ سارے بزرگ کشفالے بزرگ سی او سمجھ گیا یہ کیا سوچن تا کر کے تو لما نے فرمایا نہ ادا فی مجلس اولیائے احفظ قلب جب اولا اولیائے کرام کے مجلس میں بیٹھو تو دل کو تھام کے بیٹھو برا خیال نہ لاؤ وہ دل کی بات بھی جان لیتے مریدان جلسہ فی مجلس العلماء جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو سوچ کر بولو کیونکہ وہ زبان پر پکڑ کرتے ہیں گرفتار کرتے ہیں نے انہوں نے جے سوچیا نا مریدان نے کہ حضرت صاحب کیویں دے تے پتر کیویں دے نکل پیا آپ نے فرمایا بیلیو جو تسی سوچ رہے جے تہاڈی سوچ برحقے پر حقے پر مینوں ایں دے وچ معذور سمجھو اس معاملے وچ مینوں او بول کے لو کہ حضور کیویں معذور سمجھیے فرمایا میں جد بھی کھانا کھانا نا جدو بھی میں گھر کھانا, کھانا دا ہے یا کدھرے بار دعوت کھا میں پہلے تحقیق کرتا تھا کہ حلال طریقے کہ حرام طریقے نہ لے ایک دن آ کے ایسا ہوا کہ میں باہر سفر تو آیا تے ہمسایہ نے کھانا میرے گھر بیچیا ہمسایہ سمجھ کے منتھ بک لگی سی ادھر تقدیر غالب سی ویخنا رب نبی گھر کافر پتر پیدا کیا کہ نہیں حضرت آ معاویہ ماں رسول کے گھر عزیز جمیا پہ نہیں جمیا پیا رب قدرت بھی تو ہے نا تقدیر جو غالب ہو تقدیر اگی تو کوئی نہیں دم مار سکتا نے تقدیر غالب سی میں تحقیق تو بغیر گھر دیا نے کھانا رکھا میں کھا لیا جب کھا نا تو بعد میرے خیال ہے میں اب تو پوچھے ہی کوئی نہیں پوچھا گھر دی تو بھی کھانا خود پکایا سر یا کسی پاسوں آیا سی گھر بھی نیچے آ بھی ہمسایا بیجیا ہمسائے کو چلے گئے فرمایا میں ہم سائے گیا ان پوچھا بھی کھانا تصویر پکایا سی آخیا جی نہیں بادشاہ میرا دوست ہے وقت دا بادشاہ انہیں دعوت کی مینو بھی بلایا سی تو انہیں میرے بھی بیج تے میں تو تو گھر بھی بھج دیا تو میں گھر بھیج دن بادشاہ سی حرام خور توجہ نہیں کی تھی بادشاہ امت مسلمہ کو ٹیکس لے لے کے ہرام مال اکٹھا کرتا سی انہیں اس عرام مال جو دعوت انہیں کھانا بیجیا دو سنو دو نے بیجیا اس اللہ دے ولی بزرگ ہم سائے دے گھر انہیں کھانا کھا دا بزرگ نے فرمایا اچھا میں ایک کھانا جو کھا دا میرے جسم میں جو خون بڑھیا مادہ منویہ بڑھیا میں ہم بستر ہویا اس دن اس اے بچہ تیار ہویا اس ایک کھانے دا سارے میں اللہ دے ولیا اس ایک عرام کھانے بھی بجلا پتر شرابی پی گل سمجھ میں یہ گل پڑھی تو میں آخیا بھی یہ کی بن سی پچھا تو جانے پہ میاں شیر ربانی ادھر پیر میہر علی شاہ صاحب ادھر جناب والا میاں محمد بخش آلہ حضرت پیچھے تو ولی دیا لگیاں لگی پہ ہوں تو سارے رنگے اوسرے دیاں لائنیں لگیاں پہ ہوں اللہ کا ولی دا آل تو کوئی نظر آل ہے تھوڑا ہوں اگر آپ اس ایک گل کو سامنے رکھ پھر روز کمائی کرنے ہیں جو اکٹھا کرنے جو نسلوں رہے ہیں پھر پٹنے مسیحے کیوں نہیں آران کیوں نہیں پڑتا نمازہ کیوں نہیں پڑتا میری کیوں نہیں منتا میرا کیوں نہ فرمان ہے میرا کیوں بے پہ چیک وے تو سارے لے لیکن وہی گل داخل خارج والی خارج کمہ تو یہ کی کدی ادھر بھی غور کیتی تو دوستو اگر اسا خدا دی قسم کر کے نا اس کفر اسلام دے معاملے داخل خارج دا قانون غور کر دے نا رکھ دے تھوڑا سا داخل تو اپنے آپ کو اسلام میں سمجھے ہوئے ہے لیکن اے اسا کوئی نہیں سمجھا بھی بندہ داخل ہو کے لگا بھی جانتا ہے خارج بھی ہو جانتا ہے کئی یہ کم ہے وہ خارج ہو جانتا ہے لیکن او کم نہ دسے گئے نہ اسی طرح اندر کی جا رہا ہے پیٹ سرکار دی آدیش کی ہے فرمایا جو گوشت جو گوشت حرام رزق سے بنے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے وہ جنت کا تدار نہیں ہو سکتا کہ کاروبار سے جا تھے نفع نقصان ویکنا ہے جائز نہ جائز آدمی مولویا کا مسئلہ ہے حرام حلال جائز نہ جائز بھائی مولویا دا مسئلہ ہے آپ نفا ہے آ رہے ہیں جی آ رہا ہے سود ہے رشوت ہے کوفر دی نوکری کوفر دا کام کرنا ہے کی کرنا ہے وہ بھائی کچھ آ رہا نا ہاں جی آ رہا بس ٹھیک ہے فلانا مولوی آ رہا پیا دستاسی ہاں چھ مولوی نے ای جدو قانون اج دے گا پھر ویک لو آخر قبر ہے اگے قبر ہے تانگے اتنے تو تے بیڈ اے سی بھی تے ہیٹر سارا کچھ قبر ہے کوئی نہیں قبر چٹائی وچاونی بھی بدت جہی چٹائی نہیں ہوں بارشری لکھے چٹائی تھلے بچاؤنی فضول خرچی کسی مسیح سے دے دیں اتنے کوئی نماز پڑھ لوگ مرد کے تھلے چٹائی بھی بچھاؤنی جائد نہیں کوئی سوچ تیرا ب سوفا کدھر جان ہو تو چٹائی اگلے جائد رکھی ہوئی رہا شریعت متارا کتنی بری کی شریعت نوٹ کرا دی, آج ایسا کوفر دی داخل داخل خارج خارج ہے کفر اسلام کیسا جناب خالی دخل دخل پڑے ہیں خارج خارجام کو نہیں پڑھا کسی ادارے لگا جائے اگلے اندر رجسٹر نہ جا انہوں کے قانون کی پابندی نہ اگلے نہ خارج کر دے آخل کے, کے دخلے واسطے دوبارہ داخلہ فیس دے دوبارہ داخلہ فیس دے, دے اچھا ماضی ماضی تارج ہو جائے تے دوبارہ دخلا فیس دے کے دخل ہو گئے بار لکھ دعوی کر میں دخلا میں پڑھنا میں تعلیم میں اسے کم اگلے آنا خارج کیا ہوا تیر دعوے داخلہ نہیں ہو سکتا ہوں جد کام شریعت کے خلاف کرے تاکہ میں اسلام داخلہ او وہ رب تب دسول قرآن تدیس کو پوچھنا داخلے کے کھا رہے او وہ جب شانٹی کریں گے تو پھر تو پتا نہیں کل میں پڑھنے والے کن رہ جان گے جہے اندروں مومن گے۔ اللہ وہ دوبارہ کا سانو جو سنیا سنایا یہ توفیق بخشے تے اپنی فکر جہی ہے سلاح کی توفیق بخشے جس جنہیں بزرگوں کی آر بھی شریف کر رہے ہیں لگی لکھا ہے بے نمازی مسلمانوں کے قبرستان بے نمازی نسلان کے قبرستان دفعہ نماز نہیں پڑھی حمایت ہر نظام سمجھ واپروے اور اپنی فکر اب اسلام کی بار الحمد شریف گل شریف دوبارہ پڑھو